नबी के शान قرآن پاک میں یہ بات سب چار آئے تھے نکل نکلنے لیکن کیا قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسما البسنا ہیں اور ان اسما السنات کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں جب بھی دعا کریں اللہ سے کوئی چیز منگیں تو ان اسما السناک کے ذریعے سے اللہ کو پہلے پکارو یاد کرو اپنے اپنے حاجر قرنا سے اصنا کے ذریعے سے اس کے بعد پھر جو ہے آپ اللہ سے جو مانگنا ہے اس کے بعد اسی دل دراصل دل, دل میں آگے پھر چل رہا ہے آج کے درخت میں جائے سے آگے بڑھے گا لفظ اللہ اس میں اسما البشن میں جو اچھا عبید اللہ عبید الرحمٰن تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اس کے آدمی دو اسم جو ہے خاص طور پر اللہ کو یا اللہ کے اختیار پکارو یا رحمان کے اختیار پکارو اللہ کا اچھا اشن میں صف اللہ کے بارے میں اور پھر باقی اسما البنہ کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث میں پر قرآن کی بارے میں بتا دیئے حدیش مشہور میں یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے آسماء وسطہ ہیں اس سلسلے میں معذیت ہیں وہ عماروں کو شیئر کریں گے تو سب سے یہ اس میں جلالہ اللہ کا اس میں جلالہ اس اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کہتے ہیں ام میں بھی اور شراسما بسنا کی کتابوں میں بھی میں بھی, میں بھی. میں, بھی. میں, بھی. میں, بھی. میں بھی اللہ کو اللہ کے ذات نام کہتے ہیں اللہ کے ذاتی یعنی ذات ابد اللہ کے لیے اللہ نے خود نام پسند کرمایا ہے وہ اللہ جلا جلال اللہ نے اپنے لیے جو نام رکھا جو نام پسند کیا اپنے ذات کے لیے وہ اللہ ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ہاں ہمارا رات واطح میں یا اللہ کے بعد یا رحمان سے لے کر آگے یارہ ستار تک جو ہے وہ سارے نام گریجویشن کرنے میں طالباً ایک ہزار نام ہیں ہاں جہ اور ایک عدت میں تین سو ساٹھ نام امام سادی سے نقل ہوا ہے اللہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہو اس کے علاوہ اللہ تبر و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہیں اللہ کے صفاتی نام اور اسماع الحسن کی اور اسما الحسنہ کے مزاح میں اللہ جلا جلال بھی شامل ہے اللہ جلا جلال بھی داخل ہے اسما الحسنہ کہیں گے تو اللہ سے شروع ہو کے آخر میں پہنچ جاتی ہے <سلام> یا سر <ستاعترامارا> پر <ملاباً سلام> اور بس اصما الحسنات سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی تمام ناملات ہیں جب بولتے ہیں اسماع الحسنات سے کون سے نامرات ہیں اور ہمار حسنات اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یعنی اللہ اور صفاتی نام جو تمام الحسنات تمام ناموں کو کہتے ہیں اور لفظ جلالہ اللہ کے علاوہ باقی تمام ناموں کو صفاتی نام کیوں کہتے ہیں اس कहते کہتے ہیں اب جو اللہ کے نشز کے نام ہیں باقی ناموں کو صفاتی نام کا صفاتی نام کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام آسماء البھوشنہ اللہ کی کسی نہ کسی صفحت کو بیان کرتی ہے یہ تمام آسما الحشن اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو بیان جیسے الرحیم اللہ کی رحمت کو الرفور کو،, کو اسی طرح دیگر آسماء البشنہ ہاں جی سب جو ہے اللہ جغل آسماء الحثنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے کس نے کسی نہ کسی صفحت پر بیان کرتا ہے اس لیے ان آسما کو آسماء الفسن کے ہیں اور ان کو آسماء صفاتی کے لیے جو جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کس کسی نہ کسی صفحت پر بیان کرتے ان کو صفاتی نہ ہے یہ ڈر جو ہے کل والے ایسے کام واقعہ تھا اور آج آگے میں جا عماً اسی عصم اللہ کے مقدمے میں اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع البصنا کی تعداد قرآن حدیث کی علماء اسلام میں بڑے بڑے نامور علماء و غرفا نے آصما الوسنا کے بارے میں اپنی علمی بحثات کے مطابق گفتگو فرمائے ہیں میں امام غزالی تفسیر کبھی امام رازی علامہ نفصر قرآن علامہ محمد حسین کے بطعہ آسما البسنا کی تعداد کے بارے میں ایک مشہور و معروف حدیث ہے جسے شعر شرمی دونوں علمانی نقل کی اور اس حدیث شریف میں آسمہ الحسن کی تعداد ایک کم سو یعنی ننانوے نائنٹی نائن آسما الحسنان نقل کی تو اس حدیث شریف کا متن یہ مختلف کتابوں میں ہم وہ ساری کتابوں کو نام نے ایک دو کتابوں کا ہم آپ کا حوالہ دیکھ کر حدیث و کرتے ہیں یعنی ان میں سے جو ہے حدیث شریف کا متن یہ ام الحدیب احادیث جو اللہ تعالیٰ رسما الفستا گھنانوے تھے خفی توحید و الخصال یہ دونوں التشہ کی رماعتی کی کتابیں حال مس ان سلمان بن مہران ان جعفر بن محمد جعفر بن محمد امام جعفر سے تو امام باخیر کا بیٹا ہے انوائن امباخیر اپنے آبا و اجاز سے امام جنااب سے امام حسین سے امام علیہ السلام سے پھر رسول اللہ پہ جائے گا انَ علین علی ن السلام امام جعفر صادق اپنے آبا سے داخلہ کے علی سے نقل کرتے ہیں علی نے فرمایا خالہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللّہ وسلم نے فرمایا انََ اللّہ اس من بے اللہ تعالیٰ کے تیسرا یعنی نو کو بولتے ہیں تیسری نوے کو بولتے ہیں واؤ جھم کراتا ہے تو تیسرا و تیسری نسم ہے ننانوے نو نو اور نوے یعنی ننانوے سو ہیں نائنٹی نائن اور میتن اللہ وحدن ہنجیت یعنی سو ہیں اے کم سوئیں ٹے من آسا دخلت جانا جس کسی نے بھی آسمان حسنہ کو ہنج یاد کر ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کر یا ان کے معنی معقوم سے متثر ہو کر ہاں جی کچھ کچھ معنیٰ اپنے اندر حاصل کر کے اللہ کو پکارا جن جن جن لوگوں نے ان کو یاد کر کے عاجزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ ان کو یاد کرنا ضروری ہے یعنی ان ان آسما کو اللہ کے حضور میں پڑھائیں بڑے دعا کی صورت میں آجزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ معنی معقوم سمجھ کر تو فرمایا اور معن و پر ایمان بھی رکھیں داخل الجنہ تو اس میں جنا ہے من آشاہ داخلہ جنا ابھی آئے گا آسہ کا کیا معنی ہے تو یہ اس کے علماء نے مختلف معنی کیے ہیں ایک تو آتا ہے احساسہ جنہوں نے ان کو گینا ہاں جنہوں نے ان نانا آسما کو گینا ان کو ایک دفعہ پڑھا سر تو میں سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جنت میں داخل ہوگا لیکن علماء نے کہا یہ جن سن یا جیس رسائل جو ہے رسائل توحیدیہ طالف و طبائی کے صفحہ نمبر اٹھتیس میں ہیں اور یہی روایت جو ہے ابو قرہ سے بھی نقل ہوا ہے چنانچ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر انتالیس پر یوں نقل کیا اس شدید کو ابو قرہ سے بھی نقل کیا ان حدیث کو علیہ السلام سے بھی نقل کیا اور اِس حضیت کو ابو الرّہ سے, سے بھی نقل کیا جو بھی صابف ہو جاتے ہیں کبھی توحید انہیں توحید شخص شیخ عضو نے اللہ سے نقل کر کے کہا ہے پیارن کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ, صل اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے رسول فرمایا تبادیسی نے اس میں بے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں میاں سو ایک انہو وطرن اللہ ہے پسند کرتے ہیں دیب مان آسا جس نے اس کو احساس کیا ہاں جی ادا جن و جس نے اس کو پڑھا ایسے معنی وفہوم کو پورا پورا ادراک کیا ایسی معنی معفہوم سے کچھ مدشف ہوا اس کا اپنا عقیدہ بنائے تمام آسمان الحسنہ کو ہاں اس طرح کھائی معنی کیا لے آئے گا تو وہ میں جنت ملا یہی عدیث بدون کسی اخلاق علام البینات ہاں جی شرِ آسماں اور حسنہ شر ہے آسما اللّہ و صفات اس کتاب میں جو کہ طالب امام فخر الدین محمد بن عمر راضی ہے جن امام راضی کے نام سے مشہور ہے جس کی تفصیل راضی فرض میں مشہور ہے ان کی کتاب آسما الرحسنہ کی شرح میں ہے اس میں وہ لوام البینات بندہ کی وجہ کتاب ہے اس میں عربی میں ہے اس میں بھی انہوں نے اسے آزیش برہ سے نقل کیا ہے سیم انہوں نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر بہتر پر اپنی خطاب اس خصوصیت اسماع الحسنہ ایک برالسنت کے عالم دینی لکھا مولانا محمد ہارون معاویہ کے نام سے اس کے صفحہ نمبر چوبیس پر ترمزی شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس میں بھی بالکل یہی حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسماع الحسنہ کی, کی تعداد کے حوالے سے یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کے میں نام ہے عالم اسلام کے نظر اتفاقی ہے اور ان حدید کو سب نہیں نہ کر کے ساتھ تمام علماء اگرچہ علماء نے حجیت میں علماء علماء کی جو تعداد لکھا ہے اس سلسلے میں مختلف نظریات بیان کیے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اسباب نہ صرف اسی تعداد میں منحصریں یا اس سے زیادہ ہیں پھر تو علامہ تبتبائی معروم نے اپنی کتاب اللہ ساحل تو اٹھاون پر کتاب القافی سے نقل کیا ہے کہ اسماعال حسنہ تین سو ساٹھ ہیں اور دعائیں جوشن کبھی میں ایک ہزار اعظم الحسن نکل ہوئے ہیں میر جو اضمال کے بارے میں علماء اسلام میں یہ بحث بھی ہے کہ آیا اسمال حسنات تو خفی ہے یعنی اشارے سے سننے پر موقف ہے یعنی کیا ہم اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکار سکتے ہیں جو قرآن پاک اور سنت نوی عجمہ علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں یا نہیں بلکہ ہم اللہ کو بہت اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں اگر جو وہ آسما قرآن سند میں صحیح طور پر ذکر نہیں ہوا ہو ہاں دونوں قول و نظرے کے حامی ہیں لوگ جو ہے حامی ہیں دونوں کے اور جو حضرات توقع بھی نہ ہونے کے حامی ہیں ہاں جی وہ جو بولتے ہیں پیاب ہر اچھے نام سے اللہ کو پکار سکتے ہیں اس نظرے کے قابل ہیں وہ آسما الفجا کے بارے میں جو پرانی آیات ہیں جیسے خلیط اللّہ عبیت الرحمان ہاں جی اللہ کو برارِ الرحمٰن کو بلا الاسماء اس کے دہ جو ہے اس آیت کے عموم سے استفادہ کرتے ہیں لوگ جو ہے عید الرحمٰ اللہ کے اچھا اچھے نام نے فرمایا جمع شیر کا آسماء الرا ہے اور اس میں جو ہے تعداد نہیں بتایا تو اس سے جو ہے سناتا اللہ کے اچھے نام الکموار اچھے نام سے پکار سکتے ہیں اچھا ان سے استعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مقدس اللہ اور رحمان میں سے جس جس اچھا ہیں پھر برمائے اللہ کے بہت سے آسمان کرتے ہیں پس ہم اللہ بھر اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں اور وہ قرآن سنت میں سر موجود نہ ہوں صرف ایک شرط یہ کہ وہ آسما حسنا ہو یعنی اس عشم کے معنی سے کسی بھی قسم کی نقص و ایپ سمجھ میں نہ آتا اور وہ عشمت حسنہ پردار کرتا ہو صرف اچھا معنی ادار کرتا ہوں یعنی صرف اچھے معنی اور صرف کمال پر دراز کرتے ہو یہ شرط انہوں نے لگایا ہے ہاں یہ شرط لگایا ہے باقی جو آپ کسی بھی اچھے نام سے اللہ پر سکتے ہیں تو نظریاں ہے راجیس کی جو توضیح جو, یہ جو علیہ السلام خال رسول اللہ صنح اللہ سوتیس من شاحد اللہ کے میں نام ہے اور پھر حرمایہ سو صرف ایک غم ایک غم سو ہے من آسا دہلا جنا اور رسالۂ حوالہ جسال توحد طالب علامت ملتی اس حساب آسما جو نمبر چوبیس پر ان دونوں کتابوں میں اس حدیث کے متن میں کوئی فرق نہیں حدیث کے متن میں کوئی فرق نہیں لیکن اسی حدیث کو علامات تبتبائی مرحوم سابقہ کتاب رسالت عدیہ میں ابو حریرہ اور امام فخر الدین راضی کی کتاب عوام البینات میں جو ہے میتن اللہ دن کے بعد یہ عبادت بھی ہے تو حدیث کے معنیش تبار و تعالیٰ <سؤال> نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تبار و تعالیٰ کے لیے اللہ تبار و تعالیٰ کے ظلم سواتی نام تجمہ کیا ہو جائے گا اللہ نام بے شک اللہ تعالیٰ کے نام میں آسمائے خوشن مبارک نام ہیں پھر فرمایا میرا تین سو اللہ مگر واحد ایک میر اللہ واحد نے عدد کے بعد جب ایک مرتبہ اللہ جاتی ہیں تو مابعد اللہ علیہ عدد ماقبل سے نف کی جاتی ہے کتابِ شرکی میں لکھا ہوا ہے تو, ہی تو ہی رجائے چار رجائے ایک تو ایک ہو جائے گا چار ہو جائے ایک نش ہو اسی طرح یہاں پر بھی کہا سو اللہ ایک تو ایک اس سے نرف ہوگا تو ننانوے رہ جائیں گے قدمیہ اللہ عدین سو مغت ایک غم یعنی ننانوے اسی طرح یہ جملہ سال کا مذہب کی مزید توضیع اور تارکید ہے پھر فرمائے النعوطرہ بلوطر ان بیشر وہ ذات پاک نے اللّہ وطرن یعنی जो ہے ولوط ولوط ولوطرت الکشر <سؤال> الوط <سؤال> البلکش جو ہے الفت مانے وہی ہے से अलवतन جو ہے اضاحل دشمنی کینا اس کی اندہم زبول اس جم ان دہم زم سے کینہ ہے یہ معنی ہے یہاں حدیث میں آلغت رخ ہے جو کے معنی ہے انطاخ کے معنی آج یہ لغات عالیہ یعنی علی مراد عالیہ سے مراد علی نزدیک یہ معنی ہے اب میں لغات النشت جو آج کل بھاگیوں کا مرکز سے میں نش سویریات کو جو ہے نعش بولتے ہیں چلائے نش بولتے تھے اس کی مذمت نام جو ہے سغیریات بنانا حافظ یعنی اس کی براش ہے ان کے نزدیک جو ہے اس کی براش ہے والغہ تو تمیم ان دلکش وہ لوگ جو ہے ہی پڑھتے ہیں یعنی ہر سرجم کثرہ کے ساتھ پڑے ہیں سے تو یہ الواتر یعنی یہ ہب و ادب واحد مذکر ہیں اچھی مظاہرے اللہ دوست رکھتا ہے چاہتا ہے محبت کرتا ہے یعنی اللہ تعال کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے ہم اللہ وطر کو کیوں دوست رکھتا ہے کیوں پسند کرتا ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ ہم غلط دس بتائیں گے آج دس میں یہ جگہ نہیں بن